خطبہ نمبر ایک سو باون خطبہ نمبر ایک سو باون میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عقلمند دل کی آنکھوں سے اپنا مال کار دیکھتا ہے اور اپنی اونچ نیچ اچھی بری راہوں کو پہچانتا ہے دعوت دینے والے نے پکارا اور نگہداشت کرنے والے نے نگہداشت کی بلانے والے کی آواز پر لبیک کہو اور نگہداشت کرنے والے کی پیروی کرو کچھ لوگ فطروں کے دریاؤں میں اترے ہوئے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدتوں میں پڑ چکے ہیں ایمان والے دبکے پڑے ہیں اور گمراہوں اور جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانے دار اور دروازے ہیں اور گھروں میں دروازوں ہی سے آیا جاتا ہے اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے اس کا نام چور ہوتا ہے اسی خطبے میں امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی خطبے کا یہ ایک یہ ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں اور وہ اللہ کے خزینے ہیں اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی بات میں پہل کا حق نہیں پیش رو کو اپنے قوم قبیلے سے ہر بات سچ سچ بیان کرنا چاہیے اور اپنی عقل کو گم نہ ہونے دے اور اہل آخرت میں سے بنے اس لیے کہ وہ ادھر ہی سے آیا ہے اور ادھر ہی اسے پلٹ کر جانا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور بصیرت کے ساتھ عمل کرنے والے کے عمل کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ وہ پہلے یہ جان لیتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان رساں اگر مفید ہوتا ہے تو آگے بڑھتا ہے مضر ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے اس لیے کہ بے جانے بوچے ہوئے بڑھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی غلط راستے پر چل نکلے تو جتنا وہ اس راہ پر بڑھتا ہی جائے گا اتنا ہی مقصد سے دور ہوتا جائے گا اور علم کی روشنی میں عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی روشن راہوں پر چل رہا ہو تو اب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر ظاہر کا ویسا ہی باطن ہوتا ہے جس طرح کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے جس طرح کا ظاہر برا ہوتا ہے اس کا باطن بھی برا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا رسول صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک بندے کو ایمان کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو برا سمجھتا ہے اور کہیں عمل کو دوست رکھتا ہے اور عمل کرنے والے کی ذات سے نفرت کرتا ہے دیکھو ہر عمل ایک اگنے والا سبزہ ہے اور ہر سبزے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے اور پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے جہاں اچھا پانی دیا جائے گا وہاں پر کھیتی بھی اچھی ہوگی اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا جہاں پانی برا دیا جائے گا وہاں کھیتی بھی بری ہوگی اور پھل بھی کڑوا ہوگا